إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شلول أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله يا ايها الذين الله حق ولا تموتن الا وانتم يا ايها الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عربی زبان میں ایک اصطلاح ہے الحمہ جس کا ترجمہ بلند ہمتی یعنی دین اسلام کے تعلق سے بلند ہمتی ہمیں اختیار کرنی چاہیے ہمت انتہائی اونچی ہوں اعلیٰ درجے کی ہوں کیونکہ جس چیز کی خریداری مقصود ہے وہ سب سے اعلی اور اونچی نعمت ہے اللہ ان نسر عالیہ اللہ ان نسر جن خبردار اللہ تعالیٰ کا سودا بہت ہی مہنگا ہے خبردار اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے لمع في سعودین خير من الدنيا و میرا دنیا جنت کی ایک بالشت پوری دنیا سے قیمتی ہے تو یہ ایک قیمتی ترین نعمت ہے دولت ہے جس کی خریداری مقصود ہے تو اس کے لیے پست ہمتیں ہرگز قابل قبول نہ ہوگی بلکہ اپنی ہمتیں بلند رکھنا اور جنت کی طلب کے لیے اپنا ذوق انتہائی آئلہ رکھنا یہ ہم سب کی ضرورت ہے صحابہ کرام کے منج سے یہ بات واضح ہوتی ہے ایک مجلس میں عمر ابن آبا رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کچھ سوال کیے اور یہ پوری مجلس مسرت احمد میں بیان ہے سوال یہ تھے کہ اخبیر نے الاسلام مجھے یہ بتائیں کہ سب سے افضل اسلام کیا ہے دوسرا سوال سب سے افضل ایمان کیا ہے تیسرا سوال سب سے افضل نماز کون سی ہے چوتھا سوال سب سے افضل صدقہ کون سا ہے پانچواں سوال سب سے افضل ہجرت کیا ہے اور چھٹا سوال سب سے افضل جہاد کون سا ہر چیز میں افضل اور سب سے بہتر اور برتر کی طلب اور جستجو ہے یہ سوال ہے ان کی بلند حکمتی کی دلیل ہے کہ وہ ہر معاملے میں سب سے افضل راستہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ اسے اختیار کیا جائے کیونکہ معاملہ جنت کی طلب کا ہے اور جنت سب سے افضل اور سب سے مہنگا سودا ہے جس کے لیے کمزور ہمتیں نہیں چلیں گی بلکہ ایک انسان کو اعلیٰ ہمتی اختیار کرنی پڑے گی بلند ہمتی کی جستجو کرنی ہوگی تاکہ اپنے آپ کو اس سودے کے اہل قرار دے سکے ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کے آٹھوں دروازوں کا ذکر کیا تو ابو نبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا حل من آخر یدھ آیا من تل کل ابواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بھی ہوگا جسے قیامت کے دن جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے اور دعوت دی جائے ہر دروازہ پکارے کہ مجھ سے جنت میں داخل ہو جاؤ ایسا شخص بھی ہے فرمایا کہ یہاں بہت سے ہوں گے ارجن انتقو نوین ہو ابو او بکر مجھے امید ہے کہ تم بھی انہیں افراد میں شامل ہو جنہیں جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا اور بلایا جائے گا جو ایک بڑے شرف کی بات ہے بہت بڑا اعزاز ہے یہ تو سید نو بکر صدیق عنہ کا یہ سوال کرنا محض سوال کی حد تک نہیں تھا صحابہ کے کے سوال عمل کے لیے ہوتے تھے ان میں جستجو ہوتی تھی رغبت خیر ہوتی تھی تو مقصد یہی تھا اگر ایسے انسان کی کچھ صفات ہیں جسے جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے تو وہ صفات اپنے اندر میں پیدا کروں جیسا کہ سب سے آئلہ وصف اللہ تعالیٰ کی توحید ہے توحید کا فہم اور توحید کی گواہی ہے اور نبی اسلام کی حدیث ہے منتبدہ فرحد الغو کا جو شخص اچھا وضو کر لے یعنی سنت کے مطابق اچھا وزو وہ نہیں جس کو آپ اچھا سمجھیں بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ ہر عزو کو تین بار سے زائد دھونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور نبی علیہ اسلام کا فرمان ہے من زادا علا فقد مندہ ادا فقط جس نے کسی عزو کو تین بار سے زائد دھویا تو اس نے برا کیا زیادتی کی اور ظلم کیا حد سے بڑھ گیا تو وہ اچھا وزو نہیں ہے اچھا وزو وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو تو فرمایا کہ جو شخص اچھا وزو کر لے اور پھر یہ دعا پڑھ لے اشہدو ان لا اشد اللہ وحدہ لا شریک الح بشد محمد رسول ابواب الجنت الجنتمانیہ اس شخص کے لیے قیامت کے روز جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے یہ سب سے برگزیدہ اور مارکت العرام مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت اور اس کی توحید کی ایسی گواہی جس میں انسان کی زبان زبان کا اقرار دل کی تصدیق اور سارے اعضاء کا عمل یکساں اور برابر ہو جو چیز زبان پر ہو وہی گواہی دل میں ہو اسی گواہی کے مطابق عمل ہو جسم کے سارے اعضا کے ساتھ اور اللہ بہتر جانتا ہے اس گواہی میں سچا کون ہے اس گواہی کا پورا فہم کس کو حاصل ہے تو یہ انسان بلند ہمت انسان ہے جس نے توحید کو سمجھا اس کی معرفت حاصل کی اور قلب و کالب سے پوری طرح اس پر قائم ہو گیا تو ایسے انسان کے لیے قیامت کے روز جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں ایک خاتون کے لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے مرت ست حمسا وسامت شاہراہ وہ حفیظت فرجہ وہ عطایت بلا ہے کہ جو عورت یہ چار کام کر لے پانچ وقت کی نماز پڑھ لے رمضان کے رودے رکھ لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے وہ عطایت بلا اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے وفاشعار عورت ہو تو فلتد خل من اے باب جنت ساتھ وہ خاتون قیامت کے روز جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے تو خواتین کے لیے یہ چاروں کام بلند ہمتی کی علامت ہے ورنہ کس خاتون کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہوتا ہے کون خاتون ہے جو اپنے شوہر کی حیا کا احترام کرے اور اس پر چیخنے چلانے کی بجائے وفا شعاری کا ثبوت دے اطاعت گزاری کا ثبوت دے یہ ایک مشکل امر ہے خواتین کے لیے لیکن جو خاتون اس میں کامیاب ہو جائے تو اس کی بلند ہمتی کی نشانی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ جنت اللہ تعالی کا سودا ہے جس کے ہم سب خریدار ہیں اور جنت سب سے اعلیٰ نعمت ہے اس کے لیے عقیدہ کردار جد و جہد رجوسجو وہ بھی اعلیٰ نوعیت کی ہو بلند ہمتی کے ساتھ نبی رسلام کی بہت سی عدیشیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سوالوں کے جواب دیے بعض سوال ایسے ہیں جن میں یہ پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون ہے سب سے بہترین انسان کون ہے اور بعض سوال ایسے جن میں پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کے سوالوں کے جواب دیے تو سب سے افضل انسان ہونا یقیناً یہ اسی بلند ہمتی کی قمازی کرتا ہے کہ ایک انسان اس قسم کی حدیث پڑھ کے انہیں اپنانے کی کوشش کرے کہ میں سب سے افضل انسان بن جاؤں سی مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیاسلم افضل و یارس یا رسول اللہ علیہ اللہ وسلم سب سے افضل مسلمان کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سالم المسلمون من لسانی وید ہی سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی تکلیف سے سارے لوگ محفوظ رہیں وہ ایک معاشرے میں رہتا ہے اپنے اس معاشرے میں نہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دے نہ کسی کی غیبت کرے نہ کسی کا نمیمہ کرے نہ کسی پر جھوٹ باندھے اور نہ کسی پر غلط توہمت لگائے کسی پر الزام لگائے اپنی زبان سے اپنے ہر بھائی کو محفوظ رکھے اس طرح اپنے ہاتھ سے بھی اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے یعنی جو بندہ اس طرح حقوق کا خیال رکھے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے اور کسی کی غیبت نہ کرے کسی کو گالی گلوچ نہ دے ناجائز ڈانٹ ڈبٹ نہ کرے اسی طرح ہاتھ کو روکے رکھے اور ہاتھ کا غلط استعمال نہ کریں یہ سب سے افضل مسلمان ہے جو شخص اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے اپنی زبان کو بند کر لے یہ فضیلت بھی ہے خصلتان بسخلف المیزان دو کام ایسے ہیں جو پشت پر ہلکے ہیں لیکن جب قیامت قائم ہوگی اللہ کے میزان میں نیکیوں گناہوں کو تولا جائے گا تو یہ دونوں کام اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوں گے بڑا ان کا اجر ہوگا ایک تول و سمت کہ بندہ لمبی خاموشی کا عادی ہو وہ اپنی عادت بنا لے کم بولنا زیادہ تر خاموش رہنا اور وہ حسن الخل اچھے اخلاق یہ دو کام کرنے آسان ہیں مگر قیامت کے روز بہت ہی بھاری ہوں گے اجر و ثواب کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے سیدنا معاذ سے فرمایا تھا کف علی کا تھا معاذ زبان کو بند رکھو سیدنا سے سی یہ بات آپ نے فرمائی زبان کو بند رکھو بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ زبان جو ہے پورے دین کا ملاک ہے پورے دین کا کنٹرولر زبان کا غلط استعمال آپ کے پورے دین کے اعمال کو باطل کر سکتا ہے سفایا کر سکتا ہے معذ متجب ہوئے یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہمارا اپنا جہاں چاہیں بولے جہاں چاہیں خموشی اختیار کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان پر پکڑ ہوگی فرما کے بحالی یق فی نار جہنم والا مناخر ان لہسا زیادہ تر لوگ جو جہنم میں جائیں گے اوندھے کر کے گرائے جائیں گے اپنی زبانوں کی بنا پر گرائے جائیں گے تو معاملہ سنگین ہے ایک انسان اگر بلند ہمت ہی چاہتا ہے تو بڑی کھلی نگاہوں سے اور بڑی توجہ کے ساتھ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے ہاتھ پہ کنٹرول رکھے ہاتھوں کا غلط استعمال نہ کرے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو اذیت نہ پہنچائے ہاتھوں کو بند رکھے زبان کو بند رکھے نبی السلام کے ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن ایک شخص کی نیکیاں نمایاں ہوں گی لگے گا کہ یہ جنتی ہیں اور ایک شخص کے گناہ نمایاں ہوں گے لگے گا کہ یہ جہنمی ہے یہ جنتی اور وہ جہنمی اللہ تعالی فرمائے گا بلکہ اللہ آئے گا یہ کہتے ہوئے یا عہد الجنہ اے جنت والوں جو نیکیوں کے ڈھیر لیے کھڑے ہیں اور بظاہر جنتی معلوم ہو رہے ہیں لا احد کم يدخل لائفیو آحد حق من احد من عہد النار کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ اگر اس جہنمی کا اس پر کوئی حق ہے حتی التما حتیٰ کہ ایک تھپڑ بھی مارا ہو یہ ہاتھ کا غلط استعمال ان وہ بظاہر جہنمی اور تم بظاہر جنتی ہو مگر اس جہنمی کا تم پر کوئی حق ہے تمہیں قصاص کے بغیر نہیں چھوڑوں گا ح تھپڑ بھی مارا ہو ایک چانٹا بھی رسید کیا ہو اس کا بدلہ دلواؤں گا اور قصاص قائم کروں گا یہ قصاص کا دن ہے روز جزا ہے یہ, یہ ایسا دن جس میں میرا عدل قائم ہوگا تو دیکھئے کتنی اہمیت ہے اس ہاتھ کے استعمال کی کہ بندہ جنتی ہے بظاہر دوسرا جہنمی ہے بظاہر وہ کہتے ہیں فلاں جہنم میں جائے بھاڑ میں جائے لیکن قیامت کے روز یہ معاملہ نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا جب تک اس جہنمی کو اس جنتی سے انصاف مہیا کر دے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن خالی ہاتھ آئیں گے تو کیسے انصاف مہیا کریں گے کیا دیں گے کہ ہماری جان چھوٹے درہم و دینار تو ہمارے پاس نہیں ہوگا فرمایا کہ قیامت کی کرنسی درہم و دینار نہیں ہے بلکہ نیکیاں اور گناہ ہیں بالحسنات و سیات اللہ قیامت کا عدل قائم کرے گا نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ وہ جنتی جو نیک ہمارے لیے کھڑا ہے اس نے ایک تھپڑ ناجائز رسید کیا تو اس کی نیکیاں اس جہنمی کو دی جائیں گی اور اگر انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے تو جان چھوٹ جائے گی اور اگر پورے نہ ہوئے اور جہنمی کہتا رہے کہ مجھے اس تھپڑ کی چبن ابھی تک محسوس ہو رہی ہے وہ وزیت ابھی تک میں محسوس کر رہا ہوں تو اللہ رب عزت اس کے گناہ اس کے سر پہ تھوپ دے گا جو بظاہر جنتی نظر آ رہا ہے وہ جہنم میں داخل ہو رہا ہے تو اس لیے الو ہمت پیدا کرنے کے لیے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کا استعمال بالکل شریعت کے دائرے میں محدود رکھیں نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل مسلمان کون ہے فرما کہ جس کی ہاتھ اور جس کی زبان کی علیہ سے لوگ محفوظ رہیں اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام کس قدر سلامتی کا دین ہے ہمارے دین میں دہشت گردی نہیں ہے دہشت گرد کو ہیں یہود و نصارہ ہیں جس کی بڑی تاریخ ترین مثالیں موجود ہیں دین سلامتی کا درس دیتا ہے امن کا درس دیتا ہے تو ایک یہ حدیث ہو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے بخاری میں بھی ہے کہ سب سے افضل مسلمان سب سے افضل انسان وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے ان کا ناجائز استعمال نہ کرے کسی کی غیبت نہ کرے کسی کا نمیمہ نہ کرے اور کسی کو نجائز مارنے کی کوشش نہ کرے یہ سب سے افضل جو ہے وہ مسلمان ایک اور حدیث نبی رسلام سے پوچھا کہ یہی سوال کہ سب سے افضل انسان کون ہے تو آپ نے کیا جواب دیا رجل و فی سب اللہ بن سے وہ انسان سب سے افضل ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اپنی جان لے کر نکلتا ہے اور اپنا مال لے کر بٹورا ہوا مال نہیں اپنا مال لے کر نکلتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور ایک حدیث میں گھر واپس کچھ بھی نہ آئے نہ مال نہ جان پوچھا گا پھر کون میں رج بھی میں نشیاب وہ بندہ جو خلبت گزین ہو کسی گھاٹی میں کسی پہاڑ کی غار میں خلوت اختیار کر لے جب تک اللہ اللہ کا خوف اختیار کر لے بجاسا من شرب رہی اور اپنے شر سے لوگوں کو بچا کے رکھے یہ فتنوں کے دور کی بات ہے جب فطر ہر طرف ظاہر ہو ہر طرف فتنوں کا دور دورہ ہو تو فتنوں میں ملوث ہونا بڑا خطرناک ہے اس وقت ایک انسان اگر علیت کی اختیار کر لے کہ نہ فتنوں میں ملوث ہو اور نہ اس گناہ کا متحمل ہو کیونکہ فتنے میں مبتلا ہو جانا ایک ایسی جاہلیت ہے جو بڑے خطرناک کباعر میں شامل تو ایک انسان اسی لیے خلوت گزیر ہو جائے تاکہ فتنوں میں مبتلا نہ ہو اللہ سے ڈرتا رہوں اس کا ذکر کرتا رہوں اور لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ یعنی کسی کو اذیت اپنے ہاتھ سے نہ دوں کسی کی غیبت نہ کروں کسی کو گالی نہ دوں کسی کا نمیمہ نہ کروں کسی کی چگلی نہ کروں اور اپنے شر کی اپنی زبان کی شر سے لوگوں کو محفوظ رکھوں یہ سب سے افضل انسان حالانکہ فتنوں میں مختلف جاہلیت کی پکاریں ہوتی ہیں اور ایک بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور خربت گزیر ہو جائے تو یقیناً اس کے لیے ایک بلند ہمتی کی علامت ہے اور ایک سب سے افضل اس کا عمل یہ قرار پائے گا تبھی تو نبی اسلام کی حدیث ہے جب فتنوں کا دور دورہ ہو تو اپنی تلوار لے کر کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤ اور کسی چٹان پر تلوار بار بار مارو حتیٰ کہ وہ کند ہو جائے اور قتل کرنے کے قابل نہ رہے پھر اس تلوار کو نیام میں ڈال لو اور نیچے اتر آؤ لوگ سمجھے کہ آپ کے نیام میں تلوار ہے آپ سے ڈرتے رہیں اور آپ کو معلوم ہے یہ تلوار کند ہے تو آپ کسی فتنے میں داخل نہ ہو اس طرح اپنے آپ کو بچاؤ اور بعض حدیث میں اپنی نیاموں میں لکڑی کی تلواریں ڈال لے تاکہ فتنوں میں تم ملوث نہ ہو لیکن جو انسان علیحدگی اختیار کر لے خلوت گزیر ہو جائے تاکہ بالکل اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے اپنے ہاتھوں کی اذیت سے لوگوں کو محفوظ رکھے اور اپنی زبان کی تکلیف سے لوگوں کو محفوظ رکھے تو ایسے انسان کو افضل ترین انسان قرار دیا گیا ہے تو یہ بھی حدیث ہے جس میں سب سے افضل انسان کا ذکر ہے سعید بخاری میں سعید عثمان غنی رضن عنہ کی روایت سے ایک حدیث ہے خیر من تعلم اللہ القرآن و کہ تم سب میں بہترین وہ ہے سب سے افضل وہ ہے جس کا تعلق قرآن سے ہو قرآن سیکھے اور سکھائے جس کی زندگی تعلق بالقرآن میں گزر جائے قرآن سیکھتا ہے قرآن سکھاتا ہے اس کا اوڑھنا بچھونا قرآن حکیم ہے فرمایا کہ یہ سب سے افضل انسان کیونکہ قرآن پاک کلام الرحمان ہے اور کلام الرحمان کے ساتھ مشغول ہو جانا اور اس کی تعلیم و تعلم کا انتظام کرتے رہنا اور کوشاں رہنا یہ ایک بلند ہمت اور ایک سب سے افضل انسان کا کردار ہے جو لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں قرآن سیکھتے ہیں قرآن کی تفسیر سیکھتے ہیں اور پھر بڑے صبر کے ساتھ وہ مساجد میں مدارس میں بیٹھتے ہیں لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے انہیں قطن حقیر نہ جانو یہ تحقیر قرآن اور حدیث کی ہوگی وہ معاشرے کے اعلیٰ ترین انسان ہیں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو انجینئر ہو تاجر ہو وہ سارے ان کے جوتوں کے سامنے ہیں بالکل ان کے مقابلے میں چھوٹے پست نبی علیہ السلام نے اس کو بلند ہمت ہی قرار دیا ہے کہ جس کا تعلق قرآن سے ہو اشتقال بالقرآن قرآن سیکھنا اور سکھانا اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ جائے کسی ادارے میں بیٹھ جائے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے اور خیر کا معلم بننے کے لیے کیا اس کا مقام اور کیا اس کا اجر ہے نبی اسلام کے گھری ہے کہ ان اللہ و ملائے کا تو حتر نملت فی جوہر وہتر حقوط فلما سلون خیر کہ آسمانوں والے اور زمینوں والے ان آسمانوں کے ساری مخلوق اور زمینوں کے ساری مخلوق اور خود اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اور سارے زمین والے حتی کے پانی کی مچھلیاں اور بلوں کے اندر رہنے والی چولیاں ایسے انسان کے لیے دعا کرتی ہیں جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے جو خیر کا محلے میں خیر تقسیم کرتا ہے قرآن و حدیث کی میراث تقسیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحمت نازل فرماتا ہے فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور زمین کی ساری مخلوق اس کے رحمت کی دعا کرتی ہے حتیٰ کہ چونٹیاں بھی اور مچھلیاں بھی جن کی تعداد بے تحاشا ان گنت تو یہ ایک معلم کا مقام ایک متعلم کا مقام جو قرآن سیکھے اور سکھائے بنی اعلی ہمتی کی علامت ہے یہ کہ انسان قرآن سے تعلق جوڑ لے اور سیکھنے سکھانے کا عمل زندگی بھر قائم رکھے برند ہمت ہی ہے یہ اور یقیناً یہ بندہ اس برند ترین سودے کا آہل ہے جس کو جنت کہا گیا جس کو مہنگا ترین سودا قرار دیا گیا تو یہ بھی ایک حدیث ہے جس کو وہ اپنا سکتے ہیں اپنے بچوں کو اس لائن میں وقف کر سکتے ہیں کیونکہ بچے بھی صدقہ جاری ہے آپ کے لیے اگر وہ قرآن کے معلم متعلم بن جائیں تو ان کا ہر عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا یہ بلند ہمت کی نشانی ایک اور حدیث نبی رشن کی یہی بات پوچھی گئی ائ النا افضل رسول اللہ سب سے افضل انسان کون ہے تو رسول اللہ نے شاد فرمایا مخمول القلب و صدوق اللہ سب سے افضل انسان وہ جو دل کا مخموم ہو اور زبان کا صدوق ہو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدوق تو ہم جانتے ہیں سچا انسان زبان کا سچا سچی بات کرنے والا سچی گفتگو کرنے والا صداقت اس کی علامت اور شعار بن جائے دنیا میں اس کی شہرت ہوگی سچا انسان جھوٹ نہیں بولتا یہ تھوڑا کہ صدوق اللسان سچ بولنے والا زبان کا سچا اور صادق ہو سادق القول ہو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم صدوق اللسان تو جانتے ہیں صادق القول سچ بولنے والا لیکن مخموم قلب کون ہے کہ جس کا دل مخموم ہو فرما کہ مخموم قلب وہ ہے لا اسم فی ولا خلہ ولا بغیہ ولا حسد جو دل پاک ہو گناہ کی سوچ سے اس دل میں گناہ کی سوچ نہ ہو گناہ کی رغبت نہ ہو ہمیشہ خیر ہی خیر کا مرکز ہو لا لاسنافی گناہ نہ ہو ولا بغی ولا غلہ نہ اس میں کسی قسم کی زیادتی کی سوچ ہو کسی پر زیادتی کرنے کی اور نہ خیانت کی ولا غلہ نہ کسی قسم کی خیانت ہو ولا حسد اور نہ ہی حسد ہو جو دن ان چار چیزوں سے پاک ہو گناہ کی سوچ اور رغبت نہ ہو نہ کسی پر زیادتی اور ظلم کی سوچ ہو نہ کسی قسم کا حسد ہو اور نہ کسی قسم کی خیانت ہو وہ بندہ مخموم القلب ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ دو اوصاف عطا فرما دے صدوق اللسان ہو زبان کا سچا اور گفتار کا سچا مخموم القلب ایسے دل کا مالک ہو جس میں نہ کوئی خیانت ہو نہ کوئی حسد ہو نہ کسی قسم کا بغض ہو نہ گناہ کی سوچ ہو نہ ظلم و زیادتی کے رغبت ہو مخموم القلب اس کا دل شفاف ہو آئینے کی طرح ہمیں یہ مخموم, مخموم القلب ہے اور یہ انسان سب سے افضل یہ انسان سب سے افضل تو یہ بھی سب سے افضل انسان کی اعلانتے ہیں جس کو اپنے اوپر منطبق کریں اپنانے کی کوشش کریں یقیناً یہ بلند ہمت ہی ہوگی جو اس موضوع کی حدیث ہیں انہیں بڑھ کر اپنانے کی کوشش کریں یہ الوک اور ہے کیونکہ سودا سب سے الوک اور اونچا ہے جنت کا سودا ایک اور حدیث میں ابو بکرہ کی روایت سے مسلم احمد اور جامع ترمزی وغیرہ میں یہی سوال پوچھا گا نبی علیہ السلام سے ائ یا رسول اللہ یا خیر سب سے بہترین انسان کون ہے تو رسول اللہ سب نے شاد فرمایا من طال ہو بحسون عمل وہ انسان سب سے بہترین ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل خوبصورت ہو جون جی جو عمر اس کی آگے بڑھ رہی ہے جون جوں بڑا ہو رہا ہے بچہ پھر نوجوان پھر جوان پھر بڑھاپا اور آخر میں موت جون جو وقت آگے بڑھ رہا ہے تو تو وہ نیک سے نیک بنتا جائے اس میں نیک ہی آ جائے نیک امال کی رغبت آ جائے اور نیک عمل اختیار کرتا جائے اس کا ہر آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہو اچھے سے اچھا بننے کی کوشش کرتا رہے آج اگر ایک پارہ پڑھا کل دو پارے پڑھ لے زیادہ نیکیاں کرے زیادہ اس میں تقدم اختیار کریں فرمایا کہ یہ انسان سب سے افضل ہے کہ جوں جو وقت آگے بڑھ رہا ہے اس کے اعمال سالہ کی رقبت بھی بڑھ رہی ہے اور نیک سے نیک تر بنتا جا رہا ہے پھر پوچھا گیا سب سے بہترین انسان کون ہے تو فرمایا کہ من طال و عمر ہو جس کی عمر تو لمبی ہے مگر عمل اس کے برے ہیں عمل اس کے برے ہیں یہ عمر بڑھنے کے باوجود اسے گناہ میں کمی نہیں آتی اس کی حدت جو کی تو قائم ہے گناہوں کی رغبت اس کے اندر موجود ہے اور گناہوں کی تیزی اس کے اندر موجود ہے یہ بدترین انسان ہے کہ بڑھاپے کو پہنچ گیا مگر ابھی تک گندی سوچ گندے عمل گندہ عقیدہ اور برائیوں کی رغبت اب تک اس کے اندر موجود ہے یہ سب سے بدترین انسان ہے یہ سب سے بہترین ہے وہ جنت کے اعلیٰ دراجات کا مستحق ہوگا اور جو سب سے بدترین ہے وہ جہنم کے شدید ترین عذاب کا مستحق ہوگا تو اس طرح کی حدیثیں ہم پیش کرتے رہیں گے مقصد بیان یہ ہے کہ چونکہ ہماری طلب جنت کی طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان سارے روپ دوڑو جنت کی طرف سابق ہو سب کو اختیار کرنے کی کوشش کرو سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو ہمتوں کو جوان کر لو ہمتوں کو بلند کر لو تو یہ احادیث بلند ہمت کی نشانی ہے یا ایک اشکال باقی رہ گیا کہ نبی علیہ الاسلام کے جواب مختلف کیوں ہیں کسی نے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل یا سب سے بہترین انسان جو قرآن سیکھے اور سکھائے اور کسی نے یہ سوال کیا تو جواب دیا کہ سب سے بہترین انسان مجاہد ہے اور پھر خلوت کسی اور کسی نے یہ سوال کیا تو جواب دیا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو لیکن آمال سوال ہوں تو جواب مختلف آ سوال ایک ہی ہے جواب مختلف آ اصل میں پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام بڑے دانا اور حکیم تھے اور پھر ناطق بڑی تھے آپ جواب دیتے ہیں اللہ کی وحی کی روشنی وا ان ہے کوئی بھی سائل آتا سوال کرتا آپ کا جواب اپنی خواہش سے نہیں ہوتا تھا بلکہ اللہ کی وحی سے ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فطرتوں کو جانتا ہے اپنے بندوں کے مزاج کو جانتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر سے وہ جواب جو ہیں وہ نکلوائے یہ وہ جواب دلوائے جس بندے کے لائق تھے اس بندے کے اہل تھے کسی شخص کو آپ نے وسیحت کی لا تھا غصہ نہ کرو مانا اس کے اندر یہ خامی ہو سکتی جو اللہ کے حکم سے آپ نے وسیحت کی تو کسی شخص کو آپ نے جو ہے اور نصیحتیں دی تخوا کی نصیحت دی ذکر اللہ کی ایک شخص نے نصیحت طرف کی فرمایا کے ہمیشہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے تو ہر نصیحت ہسپ حال ہوتی ہے اور ہر سوال کا جواب حسب حال ہوتا ہے یہ تعداد یا تنافظ نہیں ہے اسے آپ یوں سمجھ لیں ایک ڈاکٹر ہے اس کے پاس مختلف مریض جاتے ہیں کینسر کا مریض ہے اس کی دوا کچھ اور ہوگی کسی کے پیٹ میں تکلیف ہے اس کی دوا کچھ اور ہوگی کسی کے سر میں درد ہے اس کی دوا کچھ اور ہوگی کسی کو بخار ہے اس کی دوا کچھ اور ہوگی اس ڈاکٹر پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ کیا بات ہے کسی کو کوئی دوا دے رہے ہو کسی کو کوئی دوا دے رہے ہو نہیں ہر بندہ جو ہے وہ الگ علاج کا مستحق ہے تو لوگوں کے امراض بھی بہت سے ہیں اور ہر بندے کو اس کے مرض کے مطابق جواب دیا جاتا ہے تاکہ اپنی اصلاح کر لے اور اس عمل کے ذریعے اپنی بہتری کی طرف آمادہ اور گامزر ہو جائے ایک نوجوان ہو طاقتور ہو اور اس کے بدن میں قوت ہو اس کے لیے جہاد کی نصیحت ہوگی تمہاری یہ طاقت جہاد فی بھی دلّہ میں صرف ہو. اور اسلام کے کام آئے ایک عالم دین ہے جو قرآن و حدیث کے علم کو جانتا ہے اس کے لیے رات کے قیام سے افضل یہ ہے کہ لوگوں کو پڑھائے لوگوں کو فتو دے قرآن کی تفسیر کرے حدیث کی تشریح کرے بجائے اس کے کہ وہ قیام اللیل میں جو ہے وہ زیادہ وقت اچار کر کے تھکاوٹ کا شکار ہو جائے اور پھر لوگوں کی اصلاح کے قابل نہ رہے نہیں وہ ہر عمل میں توجہ دے مگر زیادہ اس کے لیے جو اس کا ایک میلان ہے اور جو اس کی ایک بنیاد ہے اس کی روشنی میں اس کا تعلیم و تعلم زیادہ اس کے لیے افزر ہوگا ایک شخص بندہ نے مال دیا ہے بے تحاشا مال اسے نصیحت دی جائے کہ مال خرچ کرو دین اسلام کے لیے فقراء کے لیے اور محتاجوں کے لیے تو ہر بندہ ایک الگ جو ہے وہ سوچ یا ایک مرض کا حامل ہوتا ہے ہر بندے کی فطرت الگ ہوتی ہے تو ویسے پورا دین اس میں داخل ہونا ہے مگر زیادہ کسی اس کو اپنایا جائے کسی شخص کو یہ نصیحت ہے زیادہ تم قرآن پڑھو اور قرآن پڑھاؤ کسی کے لیے جہاد کی نصیحت ہے کسی کے لیے صدقہ کی نصیحت ہے اور کسی کے لیے شکر اللہ کی نصیحت ہے ایماندنی کے باقی کام چھوڑ دے باقی کام بھی کرے مگر اپنے میلان کے مطابق زیادہ توجہ آپ کی اس طرف ایک عالم دین ہے زیادہ توجہ اس کی افتاح کی طرف ہو تعلیم و تعلم کی طرف ہو اور اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے ایک سخی انسان مالدار انسان ہے وہ سارے کام انجام دے نمازیں بھی پڑھے روزے رکھے قیام العل کرے مگر چونکہ اللہ نے اس کو مال دیا ایک رحضہ شرف کی علامت ہے تو ماد اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور دین اسلام کا مددگار بن جائے فقراء کی مدد کرے محتاجوں کی مدد کرے مساخیر کی مدد کرے اسی طرح ایک انسان ہے اس کو اللہ تعالی نے ایک فن دیا ہے وہ اس کی زبان ذکر اللہ میں بڑی ماہر ہے تو وہ ذکر اللہ کرے کثرت کے ساتھ باقی امور بھی انجام دے مگر زیادہ اللہ کا ذکر کرے تو یہ مختلف جو نصیحتیں آپ نے دی اور مختلف اعمال آپ نے انجام دیے اور فرمائے ان کو افضل قرار دیا تو بعض بات یہ جواب جو ہے وہ سائل کے کو دیکھ کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات بلکہ ہر وقت جواب اللہ کے کلام کی روشنی میں ہوتا ہے تو ما اپنی خواہش سے آپ نہیں بولتے جب بھی بولتے اللہ کی ابھی سے بولتے تو اللہ ہر سائل کو جانتا ہے اس کے ظاہر کو جانتا ہے اس کے باطن کو جانتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر کی زبان پر وہ جواب ظاہر فرماتا ہے جو جواب اس کی حال اور اس کی طبیعت کے مطابق ہو جو اس کے لیے بہتری کا باعث ہو اور خیر کا باعث تو عض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام میں بہت سے انسانوں کو افضل ترین قرار دیا گیا بہترین قرار دیا گیا تو بہترین بننے کی کوشش کی جائے افضل ترین بننے کی کوشش کی جائے کیونکہ جنت ایک بڑا پاکیزہ مقام ہے اور بڑا پاکیزہ ٹھکانہ ہے جہاں کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی ہے تو اس کے لیے پھر ہمت بلند ہو اور انسان کا قصد انتہائی مضبوط ہو ارادہ انتہائی مستحکم ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے انسان کے ظاہر کو باطن کو انسان کے اندر کیا ہے اس کا عزم کیسا اس کی نیت کیسی اس کی سوچ کیسی تو اللہ اللہ رب العزت اسی سوچ کے مطابق اور ظاہر و باطن کے مطابق اللہ اس کے لیے اجر مرتب فرمائے گا اور جنت کے داخلے کی سبیر فرمائے گا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت سارے کام بہترین طریقے سے انجام دینے کی توفیق دیتا ہے بڑے مقربین جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور اللہ کا حق ادا کرتے ہیں قیام العل کی صورت میں رات جب شروع ہوتی ہے تو ان کے اندر ایک شوق اور محبت اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے کہ رب تعالیٰ سے خلوت اختیار کرنے کا موقع آنے والا ہے رات آ رہی ہے اٹھوں گا اور قیام العل کروں گا اور تحجد کا اہتمام کروں گا تحجد پڑھتا ہے دن ہوتی ہے دن ہوتا ہے تو وہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتا ہے افتاح کے ذریعے تفریح و تشریح کے ذریعے دین لوگوں پر باتیں کرتا ہے نوازوں کی پابندی کرتا ہے جو اس کے پاس مال ہے تھوڑا یا زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے یہ سارے عمار خیر وہ انجام دیتا ہے ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اصباح من اسبل کو آج روزہ کس کا ہے ابو بکس صدیقی کا میرا ہے یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اللہ کے نبی پوچھ رہے تھے آپ کو علم نہیں تھا آپ کے پوچھنے پر بتایا یہ ریاکاری نہیں ہے یہ اللہ کے پیغمبر کے سوال کا جواب ہے کس کا روزہ ہے فرمایا میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا من تصدق یعملہ مسکین آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو صدقہ دیا اللہ کے عالم مال خرچ کیا ابو بکر صدیق کیا میں نے یا رسود اللہ, صلی اللہ علیہ آپ نے پھر پوچھا من عادہ مل پیوم مریض ہے آج تم سے کس نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ارض کیا کہ میں نے پھر آپ نے سوال کیا من طبع مل کر جنازہ تھا آج اپنے کسی بھائی کا جنازہ کس نے پڑھا ابو بکر نے ارض کیا میں نے ہر کام میں ابو بکر سے پیش پیش تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الا نہ الجنہ یہ چار کام کسی مسلمان کی زندگی میں ایک دن جمع ہو جائے ایک دن یہ چاروں کام کرنے میں کامیاب ہو جائے کسی میت کا جنازہ پڑھ دے کسی بیمار کی بیمار کرسی کر لے کسی مشین کو صدقہ دے دے نفلی روزہ رکھ لے یہ چار کام جمع ہو جائیں ایک ہی دن میں تو یہ چار کام مل کے اسے جنت میں پہنچا دیں گے اور جنت کے داخلے کا اس کو مستحق قرار دے دیں گے یہ اعلیٰ ہمتی کی نشانی اعلی ہمتی کی دلیل تو چونکہ جنت ایک بڑا قیمتی سودا ہے جس کے لیے ہمیں بھی قیمتی ہونا پڑے گا ہمت جوان کرنی پڑے گی ہمت بلند کرنی پڑے گی تاکہ اللہ تعالی کی اس عظیم نعمت کے مستحق بن سکیں اور تاکہ اللہ تعالی کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں یقیناً یہ کام اللہ کی توفیق سے ممکن ہے دن رات دعائیں ہو کے اللہ تعالی ہمیں الوب ہمتی کی توفیق دے دے اور ساتھ ساتھ کوشش ہو بندہ جد وجہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے توفیق ارزاں ہوتی ہے اور اگر کوشش ہی نہ ہو تو توفیق نہیں ملتی ہم کوشش کریں اور لوگ ہمت کی ہر نیکی اپنانے کی کوشش کریں ہر نیکی میں اپنے آپ کو سب لے جانے والا بنائیں یقین ان یہ اللہ کی نظا کا باعث ہوگا اور وہ مہنگا ترین سودا جنت اس کا استحاد پیدا ہوگا بس توفیق اکول اکول ہانا بس تخلابان الحمد للہ وسلاۃ السلام علیہ رسول اللہ یہ بہت سے بیماروں کے لیے دعا کی اپیل آئی ہے اللہ تعالیٰ تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کو صحت کاملہ عجلہ اور دائمہ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی عطا فرما دے یہ خاص طور پہ مرک جماعتی ساتھی شیخ محمد نسیم آگرہ والے بیمار ہیں کافی عرصے سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شفاء کے خزانے عطا فرما دے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ دائمہ عطا فرما دے سترا کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے سترا کی بڑی اہمیت نماز کے لیے سترا آگے رکھ کے نماز پڑھا کریں اور اس کا جو سائز ہے وہ اونٹ کی کوہان کے برابر اس کے اس کا جو کچاوہ اس کے برابر تقریباً یہ ڈیڑھ دو فٹ کا بنتا ہے سائز اس کا تو اتنی کوئی چیز لمبی سامنے ہو تو وہ سامنے رکھ کے نماز پڑھا کریں بالخصوص وہاں جہاں لوگوں کی انہیں گزرگاہ ہو لوگ زیادہ ہوں اجتحام ہو اور لوگ وہاں زیادہ آتے جاتے ہیں گزرتے ہیں تو وہاں ستھرے کی ضرورت ہے ہاں جہاں آپ کو یقین ہے آپ جیسے گھر میں اکیلے ہیں کسی کا آنا جانا نہیں ہے تو وہاں اگر ستھرے کی پابندی نہ بھی ہو تو گزارا ہو سکتا ہے وہاں بھی رکھنے تو افضل ہے نہ رکھیں تو گزارا ہو سکتا ہے وہاں زیادہ ضروری ہے جہاں لوگوں کی چہل پہل اور گزر, ان کا گزرنا ہو اور یہ اپنے قریب کریں یعنی قریب اس طرح ہو جب آپ سجدے میں ہوں سترا اتنا قریب ہو آپ کے کہ ایک بکری بمشکل گزر سکے ایک بکری بمشکل گزر سکے اتنا ہو سدرے کی بڑی تاکید وارد ہے ہونی چاہیے ایک سوال خاص طور پہ یہ کیا گیا کہ بعض اوقات ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے ایک اور نمازی ہے اس کی نماز پہلے ختم ہو گئی اب وہ جانا چاہ رہا ہے مگر پیچھے ایک نمازی نماز پڑھ رہے تو وہ کیا کرے عام ایک دیکھا گیا کہ وہ سترا اس کے آگے رکھ کے گزر جاتا ہے یہ ناجائز ہے بیٹھا رہے کچھ دیر انتظار کرنا پڑے کر لے اگر یہ حل ہوتا ہے تو اللہ کے بیگمبر فرما دیتے کہ اس کے سامنے وہ چیز رکھ کے گزر جاؤ آپ نے یہ نہیں فرمایا فراہ انتظار کرو کتنا انتظار کرو چالیس کا ذکر ہے وہ چالیس سال بھی ہو سکتے ہیں چالیس مہینے چالیس دن اتنا انتظار کرنا پڑے تو بھی کر لو کر, کر جاؤ لیکن سامنے سے گزر جانا کچھ ستھرا رکھے اس کی یعنی دین سے کوئی اصل نہیں ملتی نہ کوئی ثبوت ملتا ہے بلکہ اللہ تعالی نے ایک اجر کا آپ کو موقع دیا وہ دو منٹ پانچ منٹ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے بیٹھے رہیں اس نمازی آپ کو سترا بنایا ہوا ہے اس کا سترہ قائم رکھیں اور کچھ وقت بیٹھے رہیں اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کریں جب وہ سلام پھیر لے پھر آپ اٹھیں اور چلے جائیں اس کا آپ کو بے تحاشا اجر ملے گا اور اگر آپ کوئی چیز رکھ کے چلے جاتے ہیں ایک تو خلاف شریعت ہے اور دوسرا ایک ثواب سے محرومی ایک موقع آپ کو ثواب کا ملا آپ نے خود اس کو کھو دیا اور ضائع کر دیا تو ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے آج کا اعلان جو ہے یہ جامع عمر فاروق گاہ یہ ڈپلو تھرپارکر میں ایک ادارہ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑے مشکل حالات میں کٹھن حالات میں یہ ادارہ دین کی خدمت کر رہے مجھے یاد ہے کہ میں بیسوں دفعہ اس ادارے میں گیا ہوں اور تقریباً 6 دفعہ تو تقریب بخاری ہوئی بھی الحمد ان چھ دفعہ ان یعنی طلبہ وہاں سے فارغ و تحصیل ہوئے اور ان کو درس بخاری دیا ہم نے اور اب تک بائیس علماء جو ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں اور بیس و وہاں سے تیار ہو کر نکل چکے ہیں اب جن لوگوں کا تعاون اس ادارے کو حاصل ہے تو یہ بائیس کے بائیس علماء ان کی صدقہ جاری ہیں یہ بیس و فاظ صدقہ جاری ہیں وہ قرآن پڑھیں گے پڑھتے رہیں گے یاد کریں گے ایک ایک حرف کا ثباب آپ کو ملے گا آپ کو علم بھی نہیں آپ ایک نیکی کر کے بھول چکے ہیں یہاں بار بار اعلان ہوا ہے اور آپ نے تعاون کیا ہے جن کا تعاون شامل ہے بحمد اللہ یہ ساری ٹیم جو ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی آٹھ حادثہ ہیں اور ایک سو پچپن طالبات ہیں کام بھی حمد اللہ بہت ہو رہا ہے کٹن حالات میں تھر کا علاقہ خوشب سالی کا علاقہ ہے اور غربت اور فقر کا علاقہ ہے اور اس فقر کے باوجود لوگوں کا ایک ادارہ قائم کرنا ایک بہت بڑی محنت اور ایک لائق تحسین ان کا اقدام ہے اللہ پاک ان کو اور توفیق دے انہوں نے اپنا کام کر دیا اب ہمارا کام ہے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں ان اداروں کو مضبوط کریں انشاءاللہ یہ تعلیم کی سرپرستی ہوگی کتاب و سنت کی سرپرستی ہوگی اللہ پاک ہم سب کو توفیق تا فرما دے ساتھی باہر کھڑے ہوں گے آپ تعاون کرتے جائیے اللہ پاک قبول فرما دے ان الحمد نحمده و نصطف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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرون ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ليغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو وغتأنا ربنا ولا تحمل علينا عصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تا FUCKت لنا به واعفو عنا واقفر لنا برحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي اغفر وارحم وانتقل الرحيمين ربي اغفر وارحم وانتقل الرحيمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم بجعلنا منهم واخذ من خذ لدين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الانفاد انك صنيع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا انك انت سميم العليم وتبع لئينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رحم الرحيم وصلى الله عليه